اور ذو اضرادكم اضركم قالكم میں کہنا رضی اللہ عنہ زواج میں دسناں شاد دسناں حد الوضا کو یہ خزنا دعائذو قسم زواج میں ان کو اخران میں غیرکم لاخر ولا الله يعني القوم الباطقين وقال لي علي علي يا خلادت حتى مسلمان دا دو دی جام تکما جامنوں فطلب عمر فا رسول لازم فسمت لرياض التميمي داري عايزين يبعثا لكن الرسول عليه الصلاه والسلام وجد الجامع مكه ولا ثعوده من موجود وم تورا ثعود بدل جامع مكه اعظمي ديخان دار وقار بدنا نفهملك فكارو كانام ان تميم من ذي التقلب الرسول من تميم لاذ عادنا فقام بينه بسريت الولد قام رجلان فقام ذا اورياوت للي ميت متورث بدهنني لہذا، اپنے کرتے ہیں gezنہ نو، کی ہے ویدن س Pont subtract ывارا پ Violent и ornament sale слышتے ہیں.. جو 앞ا капریب سنسا patreon قسم کرے ہیں جو براح Dir بٹی своих مقاضmie sweating myślę اجیدے ہیں الگر وہاں کیا بھرنا ہے.. رب linIONز ہےhil Text ۔ جو آخر کا ش Rouко ہیا تھے nichts تفوتے ہیں تفوتے ہیں.. کیا جو سنسل yes اور وجود ہ затем دان ہے~! اذا królہ اذه بنه باهنگت کدی مون پر شلو تو تکاپو دی برابرے بہ علاوہ چارتن حق من ساتھ ہما ان الجامر صادم قارفی نظر کھال رہا ہے یا الذين من جو اشاره بانی کتا راہ من ما ما قدار وسیہ جو دار کو قدار وسیہ دیون المائکہ بغیر ماده आजाद وسیہ یوردما یترا تو غیر جو حضور نور والے کانہ چے ولا قدمے حاضر او دین ادا گشی من تصدیق جابرن وہ وسیع اور کله چگلیاں دے کولوں کنے موجود ہیں اور سو کھنڈی تے علاوہ کنے موجود نہیں جو ہے کنے موجود لگا دے کہ کیا جاب نہ ہو تی وسیو او زما کر دیا او دے کندا جن تناسوب پہلے رہتے ہن عبد الله پالا تے شو اور دا نام محمد بن زاہد اور زاہد بن یوسف بدر من کی را شکا بدل من کی ہارا کجورا زان نظام میں تفاہ کرتے ہیں اس کے لئے دامانی علاقات آئیتاں کفاہ کرتے ہیں دعوت غراما نظر لئے کہ اکتر دیو غراماو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اکتر دیو غراماو نبیل صلی اللہ علیہ را پنچ کم آبانی مانا دارا ایک رو بی را پنچ مانا یا ہاری بردر راکد ما خسا راکد ما کرلا بس دل تیزیبانی شو مقصد دار ایک رافور محمدانی قد کا ساردی طور پر ہمارا آواز نہ ہو نہ پر جو نہیں سماع کا شیکی یا صاف حول اعظم دہابذر عمر سے صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور دین رشی حول اعظم دہابذر یودیرشین فدغرہ شو کی طرا سفر راتن جبیر رقی گونے رشو بری جو دعا بھی نہ ہو تو سمجھ اسے علیہ باغرہ سونے پانی کی رسل باغ سماکار وہ صاحب اول علماء اما کی نعمت الباعداد جاہر وہ قضا کا اور <قرورا> دلو.. ولسم موجود نو تو کیندے حمادہ لکی رزم حتا الله و علی اما تو و علی قرض والے نا انا اللہ انا یعتی اللہ اما تو علی ولاج اللہ بھگوا دی سرمتن مر جو پین دی موجود دی کدی وقت قال جو و گلی نا اللہ ولرزا ید الکلہ قط بعد کی روکھ قسم پر ٹول رشید البیاد الکلہ ٹول شرو جوڑی فاضلیاں درے دے دل جانے اللہ صلی علیہ وسلم جورم گھر تو یہ قضیہ دا ایک عام نہ ہونا میرے کو سمجھل <سؤال> نہ واہلہ جن کو داگین تے او کجرا نہیں کمشیں سارے والدین اللہ گرزہ کر اے اللہ حضرات حدیث القران کے علاوہ یہ دلیل ازی ادروبینا ای یوجوبیرا چی ما بناول نہ پر ذمہ دار کرنا اپن شگماوا اللہهما حماد فہ حججو امل میں مخاری مجھے مبحث کی تذر کتاب قدر خلق وری او نوات مرفع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری سوشکل قویہ تعلیق وضوصر فرحات و تفسیر معلق نوات سرویز کر گئی نمتند موصول الى رسول اللہ صلی اللہ وسلم دری سوشکل دے